باللہ من من الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من الكتاب السماء فقد اکبر الله فقال فیم سمت الجرام البینات فن ذالق و آدینہ موسا سلطانہ یس ابو کاحر الکتاب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل کتاب امی من سنگا <تصفيق> کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرتے ہیں فقد سلو موسا اکبر من ظالک تو وہ موسا سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں فقال علی نل چہراتن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھاؤ بالکل سامنے فکالت مستحق تو, تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آن پکڑا سمت تخت الجلم جا اتحم البینات پھر واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا فاخونا اندالک تو ہم نے اس سے درگزر کیا معاف کر دیا وہ آتینہ موسا سلطان مبینہ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی اور جہالتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں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 کے لیے نتن اعتراضات کرتے ان میں سے ان کی ایک فرمائش یہ تھی کہ موسا علیہ سلاۃ والسلام کو تختیاں دی گئی تھی اللہ کی طرف سے جب موسا علیہ سلاۃ والسلام کو طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان کو تختیاں دی وقت نا اللہ اللہ بالکل نشئی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تختیوں میں موسا علیہ السلام کو سب کچھ لکھ دیا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 پہلے ان کو الزامی خاموش کرانے والے جوابات دیے بطور الزام ان کی کچھ سرکشیاں اور نافرمانیاں اللہ تعالی نے ان کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں فقد روسا اخبار منظار ہے انہوں نے موسا علیہ سلاۃم السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہتے تھے جہ رہا تھا ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تواہتا بد المہ ان کے ظلم کی وجہ سے چیخ نے ان کو آن لیا پکڑ لیا سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں اس کی قدر وضاحت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا کو دیکھنے کا ان کا مطالبہ تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے موسا علیہ سلاط و کا بھی مطالبہ اللہ نے دے کیا ہے ربی آرینی اندر علیک اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے موسا علیہ سلاط و کو بھی کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ تقرہ بکا نہ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو تم مجھ کو دیکھ دے گا لیکن فلم اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزا ریزا ہو گیا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے منی تو اقادت مسائبا آسمانی بجلی آئی اور اس کی وجہ سے ہی یہ بے ہوش ہو گیا اور مر گئے اللہ تعالیٰ کرواتی پہلے سی بارے میں سورہ بکرا میں کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آتا تو آسمانی بجلی کی چمک یہ برداشت نہیں کر سکے تو اللہ سبھانا ہوا تعالیٰ کی تجلی کی در برداشت کر سکتے نات ایک مطالبہ ان کا یہ تھا پھر ہوا کیا کہ واضح دلائل آ گئے موسا علیہ سلاۃ والسلام کو نبوت اور رسالت مل گئی اور وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کوہے طور پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے سامری نے لوگوں کا زیور اکٹھا کر کے سونا اور اسے بچڑا بنایا اور اس کے اندر سے آواز آتی تھی بولنے کی تو اس کو انہوں نے معبود بنا لیا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 جرم کو بھی ختم کر دیا تمہیں معافی دے دی تو پھر وہ آینہ موسا سلطان مبینہ ہم نے موسا علیہ السلات و السلام کو واضح غلبہ عطا کیا کہ تم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے و رخانہ خو کا کو متور بھی میساکہ ان یہودیوں کے پختہ وعدے کی وجہ سے ہم نے ان کے پہاڑ کو اوپر لا کھڑا کیا سورہ بقرہ میں اس کی بھی کافی وضاحت ہو گئی ہے کہ آگے بھی آئے گا تکن جب کا واقع اللہ کار نے پہاڑ کو تور کو زمین سے اکھڑا او اور ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جیسے چھتری ہوتی ہے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہمارے اوپر گرا کے گرا اللہ تعالی کے عذاب کو انہوں نے سامنے دیکھا اللہ سے معافی مانگی اللہ نے ان کو معاف کر دیا بک الباب سجاد ہم نے کہا ان کو کہ دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ سورہ بقرہ میں اس کی بھی وضاحت ہے بکول المحسین سیدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو خطہ تن ہمارے گناہوں کو گرا دے معاف کر دے تو انہوں نے فبد الم قول اللہ انہیں کہا گیا تھا خطہ تن کہو یہ ہنتا تن کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے وک اللہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہیں کرنی مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا باز نہیں آئے سورہ بہرا میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے آگے بھی تفصیل اس کی آ جائے گی استام فیتان یوم سب شرور یوم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا مانا تھا تو وہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے تو ہفتے کے دن مچھلیاں پانی سے منہ باہر نکال نکال کے اور دیکھتی وہ منہ چڑھاتی ان کا وہ یومسونت اتیم اور ہفتے کا دن جب نہیں ہوتا تھا تو وہ مچھلیاں یہ جال لگا کے بیٹھے رہتے تو مچھلیاں آتی نہیں تھی تو انہوں نے ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی بہانے ہی لے کر کے اخرنا میسا پن ولی را ہم نے ان سے پختہ وعدہ دیا تھا لیکن پھر بھی یہ باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے پرداب نظر کیا کن نہ مندر زلیل ہو جاؤ فل بعد اخبری میسا کا مخفرین بھی آیا چل ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے عہد شکنی کرنے کی وجہ سے وکفری ہندی آیات اللہ اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو قتل کرتے تھے نا ہق ملا وجہ وکولی اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بالطبا اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کے تفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی فلاں اللہ کریلا تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا ہی یا تھوڑے لوگ ہی ان میں سے ایمان لاتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کی شرارتیں نافرمانیاں ذکر کی ہیں کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا جن کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی ہم نے بطور سزا حرام کیا آگے اس کی تفصیل آئے گی کفری مریم بہتان عدیمہ اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور مریم علیہ سلامت و پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے یعنی کہ عیسہ عصلات السلام کے واضح بوجھذات دیکھنے کے باوجود انہوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کیا اور مریم والے حسرات کو انہوں نے بہتان کا نشانہ بنایا اور ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا یہودیوں نے اس وجہ سے بکول ہند ان قطر المسیحا بھی سب نریما رسول و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 اپنے گمان میں انہیں قتل کرنے کا دعویٰ اور اس پر فخر کر رہے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کا قول کیا نقل کیا ہے انل نل مسیحا مری ہم نے اللہ کے رسول مسیح مسیحی بن مریم کو قتل کر دیا اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں اور قتل بھی کر رہے ہیں یہ کیا ہوا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ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 یہودیاں کو بری برحا سلاۃ وسلام کے بات باز ہونے میں کوئی شک نہیں تھا نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں کیونکہ پیدائش کے دن ہی بطور مولج صاحب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی بھی صفائی دی اور اپنے نبی اور رسول ہونے کی بھی ان خبر دی اور یہ واضح ترین مولزہ تھا لیکن جب قوم یہود کو عیسا علیہ السلام نے ان کے کفر و شرک سے روکا ریاکاری سے منع کیا سود خوری سے منع کیا تو وہ ان کی جان کے درپئے ہو گئے اور گناہوں نے ان کے دل اتنے زنگ آلود کر دیے تھے کہ جس عظیم خاتون کو تیس سال تک وہ پاک باز کہتے رہے اسی پر تہمت لگا دی اور جسے رسول کہتے اور مانتے تھے اسی کو ہی قتل کرنے پر تیار ہو گئے اللہ تعالی فرماتے ہیں مما قطل الح حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا علیہ السلام کو لیکن پھر بھی اپنا کارنامہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا مسفر ابو ہوں اور انہوں نے اسے سولی پر بھی نہیں لٹکایا سولی ایک لکڑی افقی سمت میں کھڑی کی جاتی ہے اس کے اوپر ایک ابودی لکڑی ہوتی ہے اس طرح سلیم بناتے ہیں یہ اس کی ساتھ بندے کو باندھ دیتے ہیں زندہ آدمی کو بازو اور پھیلا کے اور جسم سارا باندھ دیتے پھر اس کو وہیں پر لٹکا ہوا چھوڑ دیتے اور وہ پھر جب تک زندہ رہتا ہے وہیں پہ ہی لٹکا رہتا ہے اس کا پیشاب پخانا سارا کچھ نہیں نکلتا ہے کھانے کے لیے اس کو کچھ ملتا نہیں حقاق کہ بندہ گل سڑ جاتا ہے مر جاتا ہے پرندے اس کو نوجتے رہتے ہیں بڑی دردناک قسم کی اور وحشت ناک قسم کی موت ہوتی ہے سولی عام تو پہ لوگ سمجھتے شاید پھانسی کو سولی کہا جاتا چھائے، ہے پھانسی اور شہ ہے سولی اور چیز ہے اللہ فرماتے ہیں ماں کا انہوں نے عیس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا وہ ماسالا گو اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا وہ الا کن لیکن ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا تھا کوئی قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ تصبیح کیسی تھی کسی اور آدمی کو مسیح کی شبی مسیح جیسا بنا دیا گیا جس کو انہوں نے قتل کیا اور وہ اسے سوری دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح کی سارے سلاط وسلام کو سوری دی ہے یہ آدمی کون تھا کیسے شبی بنا یہ بات قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعلی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا تھا یعنی قتل کرنے والے خود بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے واقعہ کرام کو قتل کیا ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن جریر تبری نے ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کی سند صحیح ہے آگے اسرائیلی روایت ہے کہ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 وہ ان اللہ فِيهِ لَفِي کی مِّنْهُ ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختراف کیا وہ اس کی بابت شک میں مبتلا مَا ہیں مالا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے وہ تو وہ گمان زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ماں قطع یقینا انہوں نے انہیں یقینی طور پر ختم نہیں کیا یعنی کہ جو جو عیسار اصلاح وہ بھی شک کرتے ہیں انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ کیا واقع تن عیسی علیہ السلام کو ہی ہم نے سولی پر چڑھایا ہے